مرحمت الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على صحابه ومن اتبع بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ومكرم ومحترم ناظرين مشاهدي المشاهدات الحمد لله. کتاب الجام کی لگاتار آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جا رہی ہے جو باب شروع کیا گیا ہے برے اخلاق سے ڈراوے کا باب ہے اور اس میں اب تک تیئیس عدیثیں ہم نے شیخ سے سنی ہیں اور اس سے پہلے جن ابواب کی شرح شیخ نے کی وہ الگ ہے فی الحال جو باب جاری ہے اور جس کی شرح ہمارے شیخ محترم فرماتے ہیں اس میں تیئیس عدیثیں تقریبا ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں چار باتیں تھیں ایک تو تانے سے متعلق اور دوسری لانت اس کی شرح شیخ نے کی تھی اور اس میں دو دو باتیں باقی تھیں ایک تو فاش گوئی سے متعلق ہے اور ایک کبھی گفتگو اور کلام سے متعلق ہے انشاءاللہ ان دونوں پر آج شیخ محترم گفتگو فرمائیں گے بس ایک تھوڑی سی تنبیہ ہوئی ہے کہ گزشتہ ہفتے جو وقت کا اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چار پچیس سے پانچ پچیس تک سعودی عرب کے ٹائم مطابق جبکہ صحیح ٹائمنگ یہ ہے چار پچیس سے پانچ پینتیس تک اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق چھ پچپن سے آٹھ پانچ تک اور پاکستان کے ٹائم کے چھ پچیس سے سات پینتیس تک یعنی الحمد للہ دن بڑا ہو رہا ہے تو پہلے گھنٹہ ملتا تھا ابھی ایک گھنٹہ دس منٹ اور آنے والے دنوں میں ان اور وقت بڑھے گا اور زیادہ ہمیں شعیفے کا موقع ملے گا یہ مختصر سی تبھی تھی کیونکہ جو ابھی اسکرین ہے اس پر بھی ٹائمنگ تھوڑی ہمارے جو ذمہ ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگلے درس میں اس کی تصحیح کر دیں گے بار بار شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ہمیں درس کا آغاز فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی الفاظ فرمائے ہو سکتا ہے کہ آخر میں میں نہ رہوں کیونکہ جب شیخ کا درس چلے گا تو یہاں پر اذان شروع ہو جائے گی اس لیے میں پہلے ہی سے شیخ سے اور آپ لوگوں سے درس کے اختتام سے پہلے ہی سمجھ لیجیے.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 وأشهد أن لا إله إلا الله, الله, الله, بدعة بدعة ضلالة ضلالة الله رسول و قابل اترام فضلت الشیخ مقتار مدمدنی حفظہ اللہ مواقع اہل علم میرے محترم دین بھائیو اور قابل اترام آر بہنو پچھلے درس میں حافظ ابن حجر الاسخلانی رحم اللہ کی کتاب ملوغ المرام سے کتاب الجامعہ کا ایک حصہ ایک باب باب الترہیب من مساوئی الاخلاق برے اخلاق سے دراؤے اور ترہیب کا بیان جس میں برے اخلاق کون سے ہیں اور کون سے اخلاق ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے ان کا تذکرہ ہے تو ان میں سے ایک حدیث ہم نے شروع کی تھی جس میں چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جو مومن کی صفات نہیں ہیں جو مومن کی صفات میں سے نہیں ہیں حدیث کیا ہے وان اب دردا اللہ ون اقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الفاحش البذي اخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللاعن ولا الفاحش ولا البذي وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے ایسے شخص سے جو فاحش ہو اور بدی ہو فاحش اور بدی کے معنی ہم نے دیکھے آگے بھی ہم دیکھیں گے اس سے پہلے دو معنی ہم نے دیکھے تھے دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی جی. آج کے درس میں ہم یہ دو چیزیں دیکھیں انشاءاللہ اس حدیث کو امامت مدی نے روایت کیا اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ولاح من حدیف ابن مسعود اور میں آب ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو انہوں نے مرفون روایت کیا ہے لئی سلم ول اللہ عن ایک مومن تانا دینے والا لانتیں کرنے والا نہیں ہوتا وللفاحش ہی ولل بدی اور نو و فاحش ہوتا ہے اور نو و ہوتا ہے اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا اور اس کی تحسین کی ہے اس کو حسن قرار دیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام دارہ قطنی کہتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اس حدیث میں چار باتیں ہیں تانا دینا لانتیں کرنا اور فحش گوئی کرنا یا فحش عمل کرنا اور اسی طرح سے اذیت پہنچانا فساد پیدا کرنا تو یہ چار باتیں ہیں ان میں سے دو باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی کہ مومن تانا دینے والا لانتیں کرنے والا نہیں ہوتا آج ہم بقیہ دو صفات کو دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے ان تیسری صفت کیا ہے جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہے مومن کو فاحش نہیں ہونا چاہیے فحش کیا ہے اس تعلق سے ابن میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفحش و یقون و بالقول بل فحش قول اور فعل دونوں سے ہوتا ہے فوش برائی کو کہتے ہیں بے حیائی کو کہتے ہیں اس تعلق سے ابن اسمین رحمۃ فرماتے ہیں کہ انسان کا فاحش ہونا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی بے حیائی برائی اور گھٹیا پن انسان قول سے بھی کر سکتا ہے اور عمل سے بھی کر سکتا ہے جو کہ حرام ہے یعنی یہ دونوں سے ممکن ہے شیخ البسام کہتے ہیں الفحش هو القبح ہوشنی من قول او فعل فحش کیا ہے قول یا فعل میں سے گھٹیا اور بری چیز کو فحش کہتے ہیں گری ہوئی گھٹیا ایک دم خراب چیز جو ہوتی ہے چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو اس کو فحش کہتے ہیں وہ الفاحشی الفاحشا من قول او فعل فاحش وہ انسان ہے جو قول و فعل میں سے فحش چیز کا ارتکاب کرے سعودی الکلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کلفا کل فاحش حشن اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اپنے مصنف میں اور سعل جام صغیر میں حدیث نمبر 1850 پر یہ حدیث حسن ہے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے اس حدیث میں پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے نفرت کرتا ہے بغض کرتا ہے اس حدیث میں کہ اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس کے کی بلاک سے اس کی ضد ہے محبت کرنا یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ محبت نہیں کرتا ہے ایسے انسان سے جو فاحش ہو اور متفاہش ہو فاحش کس کو کہتے ہیں جو تبان بے حیائی کا ارتقاب کرے قول و عمل کے اعتبار سے متفحش اس کو کہتے ہیں کہ جو کوشش کر کے ایسا کرے وہ, ز... وہ کوشش کر کے تکلف کر کے اور زیادہ کوشش کر کے اس چیز کا ارتقاب کریں زبردستی اس طرح سے کریں حد پار کر جائے تو متفحش اس کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مربل عن احسانی والمنکر والبغی دقربا واحش تذکرون صورت النحل میں آیت نمبر نبے میں یہ بات ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کس بات کا حکم دیتا ہے یا مربل عدل کا حکم دیتا ہے عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے جو جس مقام کا جس حق کا مستحق ہے اس کو اتنا دیا جائے برابری نہیں برابری یہ ہے کہ سب کو برابر ملے نہیں عدل یہ ہے کہ جو جس کا مستحق ہے اس کو اتنا ملے ان اللہ یاد وحسان عدل کا بھی اللہ حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی اللہ حکم دیتا ہے وہ ایتا عید اور قریبی رشتداروں داروں کو تم عطا کرو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں اس میں سے تم انہیں بھی دو قریبی رشتے داروں کو وہاشہ اول منقر اول والبغی اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی سے بری باتوں سے اور سرکشی سے گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں کچھ گھٹیا پن اور بد اخلاقی والے گناہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو انفرادی ہیں اور جس کے اندر برائیاں ہیں جو اللہ کے حق میں ہوتے ہیں صرف بندوں کے حق میں نہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظلم و زیادتی ہوتے ہیں جو مخلوق کے معاملے میں ہوتے ہیں تو ہر اعتبار سے جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں چاہے اخلاقی گھٹیا پن یا بے حیائی کا ارتکاب ہو یا اسی طرح سے ظلم و زیادتی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا اللہ کے باب میں یا مخلوق کے باب میں گناہ ہو ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہ انحا ان الفاشہ اولمن کر رول بغی یا اے رکم المت کرون اللہ تعالیٰ تم کو واضح کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو استعد میں اللہ رب نے فحشہ سے منع کیا کہ بے حیائی سے اللہ تم کو کرتا ہے قول و عمل کی بے حیائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ میں اس کے قول میں اس کی زبان میں اس کے عمل میں چال ڈھال میں حیا ہونی چاہیے بے حیائی نہیں اور اس کے اندر وقار اور یعنی سکون ہونا چاہیے اس کے اندر گھٹیا پر نہیں ہونا چاہیے گرے ہوئے اخلاق اس کے نہیں ہونے چاہیے عبداللہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن کنفا ولا متفع امام البخاری نے آ, آ, باب آ, کتاب اصحاب نبی میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الفضائل میں اس کو روایت کیا ہے بخاری حدیث نمبر سات تین ہزار سات سو انسٹھ اور مسلم آ, حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکیس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفاہش تھے آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش و ہو کون انسان ہے یہ وہ انسان ہے جو بے حیائی کا ارتقاب کرے اس تعلق سے ابن حاجہ رحم اللہ فرماتے ہیں قول فاحشن ولا متفشا کہ آپ نہ فواہش تھے اور نہ متفاہش تھے کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں فی فی کہتے ہیں کہ آپ بے حیائی کی بات کرنے والے نہیں تھے نا تقن بال اور وہ کیا ہے فحش کس کو کہتے ہیں وہ ہوا ضیا دت الحدی فلکلا سی بری بات حد سے زیادہ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں فحش کہتے ہیں حد سے زیادہ بری بات زبان سے نکالنا ولمتفش المتکلف لکھ اور متفحش کس کو کہتے ہیں جو کوشش کر کے تکلف کر کے زبردستی ایسا کرے طبعا نہیں نیچرلی نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کو کرے اللہ الف شلوقن ولا مختص بن مراد یہ ہے کہ نہ آپ کے اخلاق میں فوج تھا نہ آپ کوشش کر کے بے حیائی کرتے تھے آپ دیکھیے یعنی اس حدیث کے ذمن میں ایک بات ذہن میں آتی ہے بہت سی بچیاں پردے والی ہوتی ہیں اور اسکول میں پڑھتی ہیں مدرسے میں پڑھتی ہیں جہاں بھی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے جاتی ہیں کالجز میں جاتی ہیں یہ ایک الگ نقطہ ہے مدہ ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں الگ سے لیکن بہت ساری بچیاں جاتی ہیں اس طرح سے اب وہاں جانے کے بعد میں ان کو کچھ سہیلیاں ملتی ہیں جو ماڈرن ہوتی ہیں لبرل ہوتی ہیں نئے ذہن کی ہوتی ہیں نئے زمانے والی ہوتی ہیں اب یہ جو بچی دیندار گھر کی ہے اس کے مزاج میں دین ہے اس کے مزاج میں حیا ہے اس کے اندر پردہ ہے اب جب ان میں وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ تو سب آزاد ہیں تو اب اس کے مزاج میں اگرچہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کے لیے زبردستی ان جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے اور بعض اوقات ان سے زیادہ کر جاتی ہے بے حیائی میں ان سے آگے بڑھ جاتی ہے اگر وہ لڑکوں سے بات کرتی ہیں بے تکلفی کے ساتھ وہ لڑکیاں یہ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں جبکہ اس کے مزاج میں نہیں ہے تو یہ بھی بری چیز ہے کیوں ہم دوسروں کے راستے پر چلے کیوں نہ ہم اپنے اخلاق اپنے دینی اخلاق کو اپنائیں پردے کے ساتھ ہم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے کالجز پڑھنا ہے اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے بچی آگے کی تعلیم حاصل کرے اچھی بات ہے لیکن اپنے اسلام کو کھو کر نہیں اپنے شری احکام کو کھو کر نہیں پردے کو چھوڑ کر نہیں لڑکوں کے ساتھ میں بے تکلف ہو کر ان کے ساتھ بے حیائی کی باتیں اور ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کو اپنا شعار بنا کر نہیں مسلمان بچی پردے کے ساتھ میں ہی دینی تعلیم حاصل کرے پردے کا اہتمام کرے اور قربان کرنا پڑے تو پردے کو قربان نہیں کرے بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں سیاسی کہ ماں باپ بھی تھوڑا سوچتے ہیں بچی کو پڑھانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے تو کیا کریں اب پردہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے دین میں, پردہ اگر دنیا میں رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا کریں گے تو ترقی تو کرنا ہے اس کی کیوں کل کو شادی کرے گی نکاح ہو کر دوسرے گھر میں جائے گی اور پھر کبھی طلاق ہوا تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی اگر پڑی تو آپ سوچیے ماں باپ کتنا دور تک برا سوچتے ہیں اتنا برا سوچتے ہیں کہ اس کا نکام کر کے دے رہے ہیں پہلے سے طلاق ذہن میں ہے کیوں پڑھا رہے اس کو تلاک ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو تو اب یہ سوچ کر اس کو پھر کیا کرتے ہیں جب پردہ رکاوٹ بن رہا ہے مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر تو پردہ چھوڑ دے لیکن تعلیم جاری رکھ کیوں کیوں ہم دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا نہیں کرنا چاہیے ہم دین کو قربان کر کے دنیا ترقی کی سیڑھیاں چڑھیں یہ جہنم کی سیڑھیاں ہیں یہ زوال کی سیڑھیاں ہیں بزا, بظاہر اوپر جا رہا ہے لیکن یہ تنزل ہے اس لیے کبھی بھی ہم کو دین کو چھوڑ کے دنیا کو نہیں اپنانا چاہیے قربانی دینے کا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کچھ نہ کچھ قربان اس کو کرنا پڑتا ہے دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے امیر ہو غریب ہو پڑھا لکھا ہو جاہر ہو دیندار ہو بے دین ہو کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کچھ پانے کے لیے اس کو کچھ کھونا نہیں پڑتا آپ کو ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے جیبی کے پیسے کھونے پڑتے ہیں آپ کو ایک چیز پانے کے لیے دوسری چیز کھونی پڑتی ہے جاب کرنے کے لیے اچھی تنخواہ پانے کے لیے بھی بچے گھر اپنی راحت سکون آرام اس کو کھونا پڑتا ہے ان سے دور ہونا پڑتا ہے وقتی طور پر کبھی زیادہ وقت کے لیے تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں یہ پردہ چھوڑ کے دنیاوی تعلیم کے راستے پڑھنا چاہیے پردے کے ساتھ میں کرے پردے کے ساتھ میں وہ کرے. تو بعض بچیاں کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں گھر دیندار ہے لیکن ان کے ساتھ میں جو دوسری بچیاں ہوتی ہیں ان جیسی یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں تفش ان جیسا بننے کے لیے تکلف کے ساتھ میں ویسا کرنا ہے نہیں اندر لیکن ویسا بننے کی کوشش کرنا کہ میں الگ نہیں ہوں نہیں بہت دیندار نہیں ہوں میں بہت بقیہ نہیں ہوں اور بہت پرانے زمانے کی نانی اما نہیں ہوں میں میں بھی ماڈرن کوئی ضرورت نہیں ہم کو لوگ ہم کو جاہل کہیں لوگ ہم کو پچھڑے ہوئے کہیں لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اگر ہم اندر مطمئن ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں تو کسی کے ہم کو غلط بولنے سے ہم متاثر نہ ہوں دنیا میں کامیاب انسان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اعتماد ہو یہ صحیح ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں پھر وہ ان کا اثر نہ لیں یہ کیا کہ چوراہے پر جا کر فلاں نے کہا ایسا تو اس کا اثر لے لیا اپنے کو بدل دیا پھر آگے جا کے اگلے چوک میں جا کے فلانے نے ایسا کہہ دیا پھر اپنے کو بدل دیا آپ ہیں کون آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ دنیا جیسے نہ بنے بہت ساری بچیاں لباس کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے موجودہ دور میں جو چیزیں بے حیائیاں برائیاں ہیں ان کے اعتبار سے ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں بچیاں گانے سن رہی ہے دوسرے یہ بھی سنے گی بچیاں میں لڑکوں کے بارے میں تو پوچھے ہی مت میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں فلمیں دیکھ رہے تو یہ بھی دیکھے گی تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے یہ ایسا بننے کی کوشش کرتی ہے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے بے حیائی کے راستے پر وہ نکل جاتی ہے نہیں کرنا چاہیے ہمارا اپنا راستہ ہے ہم کو اپنے راستے پر چلنا چاہیے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے مزاج کے اعتبار سے آپ فوش گو فحش باتیں کرنے والے فوش عمل کرنے والے نہیں تھے اور نہ متفحش تھے کہ آپ نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کریں آپ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آدمی بعض اوقات جیسا بیس ویسا بیس بننے والے کوشش کرتا ہے کہ جیسے لوگ ان میں ویسا بن جاتا ہے نیک لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے نیک باتیں کرے گا بد اخلاق لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں خود بھی کچھ نہ کچھ بولے گا یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں میں بھی گندا جوک بولتا ہوں نہیں ان کے ساتھ رہ کر ویسا بننے کی کوشش کرنا کیوں ہم کہیں بھی ہوں ما کنٹ تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے اچھوں کے بیچ میں بھی بروں کے بیچ میں بھی مسجد میں بھی اور بازار میں بھی لوگوں کے درمیان بھی تنہائی میں بھی ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا بن ہم اپنا رنگ بدلنے والے نہ بنے اس کو یاد رکھیے تو کہا کہ متفحشہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش اللہ کو پسند نہیں ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو شیطان کے راستے پر مت چلو اس کے پیچھے پیچھے اس کو رہنما بن کر اس کی پیروی نہ کرو وہ طب خط واط ان نہ کہا کہ یاد رکھو جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے تم اس کے پیچھے جاؤ گے کہاں لے جائے گا جنت میں تم اس کے پیچھے چلو گے وہ کہاں تم کو اچھا بنائے گا اچھائی کے راستے پر لے جائے گا تم بہتر بنو گے نہیں وہ تمہیں ہمیشہ برائی کا کام کرنے کے لیے کہے گا وہ تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے جائے گا ایسے کام کرائے گا جس سے تمہاری اخلاقی بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہو جس سے تمہاری اخلاق بگڑ جائے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا والا تقربہ پتہ کو اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے شیطان نے کیا کیا قریبا کے کاگر دیکھیے یہ جو پیڑ ہے یہ اچھا پیڑ ہے اس کا پھل کھاؤ گے آپ بادشاہ بن جاؤ گے پرستوں جیسے بن جاؤ گے ہمیشگی کی زندگی ملے گی بادشاہ ملے گی اور جب پھل کھایا تو لباس اتر گیا جو لباس اللہ نے جنت میں عطا کیا تھا وہ لباس اتر گیا شیتان چاہتا ہی ہے چیتان چاہتا ہی ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرے اس کی اپنی نگاہ میں اللہ کے ہاں اس کو ذلیل کرے دنیا میں ذلیل کرے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے ہم اللہ کی بات مانیں گے جو عزت دینے والا ہے جس نے ایسا دین دیا جس میں پاکیزگی ہے زبان کی نگاہ کی دل کی اور ہر اعتبار سے جس میں حفاظت ہے مرد کی بھی عورت کی بھی سماج کی ہر قسم کی برائی سے تو کہا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے وہ مئی تب خطوط شیتونی فن یا مروب الفشا جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے گٹیا پن تک لے جاتا ہے شیطان کی مان کر انسان شیطان جیسا بن جاتا ہے انسانوں میں سے من الجنۃ والناس اس کی بات مان کر اس کے اوصاف اس میں آتے ہیں लिहाजा मुसलमान کو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے اس کو اپنے معاشرے کا ماحول مدینے والا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کو اپنے گھر کا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے صحابہ جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم دور جدید کے لوگوں کو دیکھیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں ویسا ہم کو نہیں بننا ہے جو جیسا بنے گا ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا منتشب بہاب قومن کا ہو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے وہ انہی میں سے ہے اس کا حال بھی انہی جیسا ہے اگر حال ان جیسا ہے تو اس کا معال بھی ان جیسا ہوگا اس کا انجام بھی ان کے ساتھ میں ہوگا اسی لیے ابن قیم مرحت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کی مشابہت باطن میں مشابہت پیدا کرتی ہے جب باہر فاسق و فاجر بے حیا گھٹیا لوگوں جیسا بن جاتا ہے ان جیسے اقوال و اعمال اور ان جیسے لباس اور سب کچھ ان جیسا ہو جاتا ہے اندر بھی اثرات اس کے پڑتے ہیں مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے تو مسلمان بچیاں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں مسلمان نوجوان بھی اس کا خیال رکھیں ہماری مائیں بہنیں جو بھی خاص طور سے اس بات کا لحاظ کریں کہ جو آج کا جو دور چل رہا ہے ٹک ٹاک فیس بک اور یہ اور وہ جو اس میں جو مسلم خواتین اور بچیاں اپنے ویڈیو بنا کر ڈالنا ناچنا گانا بے حیائی اور جوکس اور اس طرح کی چیزیں اور بے پردگی کے ساتھ میں اور اپنے آپ کو مزین کر کے یہ سب چیزیں مسلمان کی شان نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے نہ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے تو شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور منقراب کی تلقین کرتا ہے سورہ نور آیت نمبر اکیس بلکہ اصل زینت حیاء ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کا نل فخشی شعی اللہ شاہ کا نل حیافی شعی قطو اللہ ذانا ہو امام احمد نے مسند میں امام البخاری نے الادب میں الدب المفرد میں اور اسی طرح سے امامتی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار پچپن حدیث صحیح ہے کیا حدیث ہے ماک الفقی ان قطف شاہوں بے حیائی جب بھی کسی چیز میں بے حیائی آ جائے جب کسی چیز میں کسی شخص میں یا لباس میں یا قول میں بے حیائی آ جائے تو اسے بدنما کر دیتی ہے اس کو اگلی کر دیتی جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کو بدنما کر دیتی ہے بدسورت ہو جاتی وہ چیز بے حیائی بدصورتی ہے بے حیائی بدصورتی ہے ایک انسان کے دل میں ایک عورت اگر بے حیائی کرے مرد کے دل میں شہوت تو پیدا ہو سکتی عزت نہیں یاد رکھیے اس کو ایک عورت اگر بے حیائی کا مظاہرہ کرے تو مردوں کے دل میں شہوت تو پیدا ہو سکتی ہے اس کے اس عمل سے شہوت والی رغبت پیدا ہوگی لیکن اس عورت کے لیے عزت کبھی پیدا نہیں ہوگی عورت کو انتخاب کرنا ہے کہ وہ اپنی عزت پیاری اس کو ہے یا لوگوں کی پسند اور لوگوں کی تعریف اور اس طرح سے لوگوں کا اس کو دیکھنا پیارا ہے وہ سوچے اس بارے میں ماں کا نل فخش افیش قط تو اللہ ہوں جب بھی بے حیائی کسی چیز میں آ جاتی ہے تو وہ اس کو بدنما کر دیتی ہے ولا کا نلحیا افیش ہے انقط تو اللہ اور جب کسی چیز میں حیا آتی ہے مزاج میں قول میں نگاہوں میں اور اسی طرح سے لباس میں چل چال چال ڈھال میں جب حیا آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذا ہو تو وہ اس کو اور زینت بخشتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے اور بیوٹی بیوٹیفائی اس کو کر دیتی ہے معلوم یہ ہوا کہ حیا زینت ہے اور حیا حیا ایک بہت بڑا اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب دوسرے کو تلقین کر رہے تھے بہت شرماتے ہو تم تم کو نقصان ہوگا شرما ہوگی اتنا تو حیا سے نقصان ہو جائے گا تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دعو چھوڑو اس کو کیوں نصیحت کرتے ہو چھوڑو دیا امن المان اس لیے کہ حیات تو ایمان میں سے المانو بدرعن و صبر اور ایک روایت میں بدر ان و ستون شعبہ حیا کی ساٹھ یا ستر سے زیادہ ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں افدلاح قول لا الہ الا اللہ الہ اللہ اور میں سب سے افضل شاخ شعبہ اللہ اللہ بقرار ہے وہ ادنا اما پتلا علی طریق اور ان میں سب سے ادنا جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے وہ حیابۃ من المان اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک اس کا حصہ ہے ایک اس کی شاخ ہے ایک اس کا پہلو ہے ایمان کا تو معلوم کہ حیا کو خصوصی طور پر باقی سارے اخلاق میں حیا کو ذکر کیا دی. کیونکہ حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے تو کہا کہ جس میں سے حیا نکل جائے وہ بدنما بدصورت ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں خوبصورت ہوں گے لیکن بے حیائی کی وجہ سے بداخلاق دکھائی دیتے ہیں اور بدخلاقی بدصورتی ہے بد اخلاقی بدسورتی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قیامت کی علامات میں سے ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں من اشرافی الفش و تفحش قیامت کی علامات میں سے بے حیائی فحش اور اسی طرح سے تکلف کر کے فحش کو اپنا لینا ایک ایک ایک انسان کی مزاج میں بے حیائی ہے ایک ہی ایک, ایک انسان اس کو اپنائے زینت کے طور پر اس کو اپنائیں خود سے وہ کرنے لگے سیکھے اس کو بے سے کیسے بات کرتے ہیں بے حیائی سے کیسے چلتے ہیں چلنے کا اسٹائل بنائیں اپنا ایسا جو بے حیائی والا ہو فلم اسٹار کو اور فلاں کو اور فلان کو دیکھ کے ویسا مرد یا عورتیں چلنے لگیں جس میں بے حیائی ہو اٹریکشن ہو دوسروں کے لیے اپنائیں ان چیزوں کو سیکھے اس چیز کو تفاح خوش یہ ہے بے حیائی کو اپنائیں تو قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بے حیائی عام ہوگی اور لوگ بے حیائی کو اپنائیں گے سیکھیں گے اور ٹرین کریں گے اپنے آپ کو اس میں اس, اس کو اپنائیں گے بطور اخلاق امام تبرانی نے الوسط میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چورانوے حدیث صحیح ہے چوتھی چیز کیا ہے البدی چوتھا انسان کون ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے البدی البدی کون ہے ابن عطیم رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی البدی او یعنی اور آگے جا کے کہتے ہیں بدی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے دشمنی مولے لوگوں سے دشمنی کرے اور بدی اس کو کہتے ہیں جو فساد پیدا کرے اپنی زبان سے اپنے آمد سے بگاڑے بنتے ہوئے معاملے کو بگاڑے اچھے ماحول کو خراب کرے بری بری باتیں کر کے دل توڑے لوگوں کے تعلقات خراب کرے لوگوں کی عزتیں اچھالے جس کی زبان سے لوگ سلامت نہ ہو البذی وہ انسان ہیں جو لوگوں کے اندر فساد پیدا کرے ماحول کو خراب کرے جو دلوں کو خراب کرے توڑے دلوں کو اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے سلوک سے تو خاص طور سے یہ بدا آج زبان میں ہوتی ہے تو فتح دل جلال میں یہ بات شیخ ابن عطیم نے کہی ہے امام السنعانی کہتے ہیں کہ والبذیع فعیل من البدا وهو القلاب القبیح الذي لیس من صفات المؤمن صبح السلام میں کہتے ہیں کہ فعیل کے وزن پر ہے بداء سے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو گھٹیا ہو جو مومن کے صفات میں سے بالکل بھی نہیں ہے گھٹیا باتیں کرنا گھٹیا سے مراد ایسی باتیں جو یعنی لوگوں کی اذیت والی ہو فساد اور بگاڑ والی ہو لوگوں کے دل توڑنے والی ہوں لوگوں کے تعلقات خراب کرنے والی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء البدا البیانو شعبتا امام احمد تن اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک حدیث صحیح ہے کیا بات ہے اس میں حیا اور ای حیا شرمانا برائی سے اپنے آپ کو بچانا برائی سے تکلیف ہونا اس کو خراب چیزوں سے اس کو دکھ ہونا الحیا او عی جس کو کہتے ہیں عین کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں العی کا مطلب ہے کہ ایک انسان کم بولے کم بولے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اخلاق کی وجہ سے کم گوئی اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے کم بولنا کہتے ہیں کہ الحیا شعبتان من ایمان یہ دونوں ایمان کے شعبے ہیں ایمان میں سے ہیں ایمان کی شاخیں جیسے پیڑ ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں اس کا حصہ ہوتی ہے اسی طرح سے ایمان کے حصے ہیں ولبدا ول بیان اور بدتمیزی کرنا یعنی آپ بدا کو اس طرح سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں بدتمیزی کی بات کرنا اور اسی طرح سے بیان باتیں بات بنا بنا کر لوگوں کو لبھانے کی باتیں کرنا خوب خوب باتیں کرنا تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ نفاق کے شعبوں میں سے ہے نفاق کی شاخ میں ایک انسان یعنی بدتمیزی کرے یا پھر لبھانے والی ایسی بات کرے کہ لوگوں کو مکر و فریب سے اپنے دام میں پھنسائیں لوگوں کو رجھائیں اس طرح کی چیز اگر آدمی میں ہے یہ نفاق کے شعبوں میں سے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اس میں کچھ, کچھ نہ کچھ اس میں نقصان اور ضرر اور فساد ہوتا ہے تو منافقین کے بارے میں خود کہا یہ یہی فسادی لوگ ہیں لیکن انہیں کچھ شعور نہیں ہے تو اس, اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اسی طرح سے کم گوئی کم بولنا احساس کے تحت کہ کہیں مجھ سے غلط بات نہ ہو جائے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کے بالمقابل لوگوں کے دل توڑنا بدتمیزی کرنا اور اسی طرح سے بہت باتیں کرنا بڑبڑانا اتنا زیادہ کہ لوگوں کو یعنی اپنی طرف مائل کرنے کے آدمی یہاں کی جھوٹ اور دھوکے کی ساری باتیں بولنے لگے کوئی تمیز نہ کرے احتیاط نہ کرے بولنے میں اپنے مطلب کے لیے بولنے والا بن جائے یہ نفاق کے شعبوں میں سے ہے جھوٹا ایمان کا دعو لوگ کرتے تھے جھوٹ تو یہ نفاق کی صفات میں سے ہے اسی لیے امامت ندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ول قلت القلۃ ال... الکلام و البداش الکلام و البیاں کسرت الکلاما اللَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيُوَسِّعُونَ فِي الْقَلَامِ وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ مِمَّدْحِ النَّاسِ فِي مَا لَا يَرْضَ اللَّهِ فِي مَا لَا يَرْضِ اللَّهِ کہتے ہیں کہ تلمیذی میں حدیث نمبر دو کے تحت کہتے ہیں کہ عی عربی زبان میں کہتے ہیں کم بولنے کو اور بدا بے حیائی کی زیادہ باتیں کرنے کو کہتے ہیں اور بیان کسرت کلام ہے جیسا کہ یہ بیان بازی کرنے والے خطبہ۔ کرتے ہیں جو اپنی اپنی باتوں کو بہت لمبا کر دیتے ہیں اور فصیح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو رجھائیں ان کی تعریفیں کریں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو ایک آدمی آ, لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنی ذات کے لیے اللہ کے لیے نہیں کوئی آدمی اللہ کے لیے اگر بات کرتا کسی کو قریب کرنے کے لیے ایک اچھی بات ہے لیکن ایک آدمی اپنی منفیت کے لیے اپنے مفاد کے لیے ایسا کرتا ہے تو یہ منافقین کا طریقہ ہے تو چار باتیں اللہ کو پسند نہیں تانے دینا لانتیں کرنا اور اسی طرح سے لوگوں بے حیائی کے قول اور عمل کا ارتکاب کرنا اور اسی طرح سے فسادی بدتمیزی کی باتیں کرنا یہ ساری چیزیں مسلمان کا طریقہ نہیں ہے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو آ, اس سے آگے کی ہے جو زبان ہی سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ب... مرنے والوں کو برا کہنے سے متعلق ہے یہاں نے دیکھا کہ ایک مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور فساد کی باتیں کرنے والا بدتمیزی کرنے والا یا تانے دینے والا لانتیں کرنے والا نہیں ہوتا اب آگے جا کر میت سے یعنی زندوں سے آگے بڑھ کے میت کے تعلق سے بھی جو فوج شدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایک حدیث ہم کو یہاں ملتی ہے یہ حدیث نمبر چوبیس ہے میں سمجھنا ہوں اس باب کی تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الموات اموات کو برا نہ کہو گالی مت دو یا برا مت کہو ہم سب کی تاریخ دیکھ چکے ہیں کسی کو برا کہنا اس کے ایب کا تذکرہ کر کے اس کو ضلیل کرنا لا تصب الم قد اف دمو اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس تک پہنچ گئے وہ اس تک پہنچ گئے اخر جہ بخاری اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے بخاری میں حدیث نمبر 1393 پر یہ موجود ہے حدیث ہے کہ, کہ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے اس سے بڑھ کر کے ان کو گالی نہیں دینا چاہیے تو یہ جو بات ہے اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا احکام اس تعلق سے جڑے ہوئے ہیں کیا یہ مطلق ہے مقید ہے یہ عام ہے یہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے ہے غیر مسلموں کے لیے ہے کیا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے حدیث بالکل صحیح ہے تو اس پر ہم عمل کیسے کریں اس میں بتایا گیا کہ مرنے والوں کو برا مت کہو کیوں اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا یا برا تم برا اسی لیے کہو گے نا کیونکہ وہ برے تھے تو جو کچھ انہوں نے کیا اچھا ہو یا برا ہو انجام تو دیکھ رہے نا گئے وہ دنیا سے اب تو انجام کی طرف چلے گئے لوگ تو تمہارے برے بولنے سے کیا ہونے والا ہے بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ احادیث احادیث کی تشریح کرتی ہیں۔ اور جب تک کہ ہم صحیح طور پر حدیث کو نہیں سمجھیں صحیح طور پر پر عمل بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایک حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنا بعض اوقات دوسری حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے اس لیے صحیح طور پر ساری یا کو سامنے رکھ کر جو اس باب کی ہیں مانا لینا ضروری ہے خصوصا جب کہ ہمارے سامنے علماء کا کلام بھی موجود ہو اس سے استفادہ زیادہ بہتر ہے اپنی عقل کے مقابلے میں انکار حدیث اکثر اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل سے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور پھر سب چھوڑ دیتا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ فَإنَّهُمْ قَدْ إِلَى مَا تو اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اَي وَصَلُوا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن خَيْرٍ وہ پہنچ گئے اس تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا چاہے وہ خیر ہو یا شرح جو بھی عمل تھا اچھا برا اب اس کا اچھا یا برا انجام بھگتنے کے لیے انعام کے لیے یا سزا کے لیے وہ چلے گئے آخرت میں پہنچ گئے اس تک فت الباری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اس حدیث کے تعلق سے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں استدل ابھی علی منع من بالاموات ال مطلق بعض اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کی دلیل لی ہے کہ اموات کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اس کو برا نہیں بولنا مسلمان ہو کافر ہو نیک ہو بد ہو اچھا ہو برا ہو کسی کو برا نہیں بولنا بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کچھ دلیل اس تعلق سے ہیں اور تفصیلی طور پر اس کو سمجھنا ضروری کہ واقعی ہم کو کیا بتایا گیا اس میں اور دوسری حدیثوں سے ملا کر کیا مطلب نکلتا ہے شیخ ابن الحمد فرماتے ہیں کافر کو برا کہنے کے تعلق سے کہتے ہیں اِذَا سَبَّهُ الْإِنسَانُ تَحْذِيرًا مِّن فِعْلِهِ وَسُلُوكِهِ وَهَذَا لَا حَرَجَ فِيهِ تین باتیں ہاں پر ابن عثیمین رحم اللہ نے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی کو برا کہتا ہے سَبَّهُ الْإِنسَانُ تَحْذِيرًا مِّن فِعْلِهِ وَسُلُوكِهِ جو کچھ عامال وہ کرتا تھا مرنے والا شراب پیتا تھا جوا کھیلتا تھا یا جو بھی کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کی بری حالت ہو گئی یا اس کی وجہ سے اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا اور وہ مر گیا फांसी लेके مر گیا یا کچھ بھی کیا اس نے قتل کیا اپنے اپ کو یا کچھ بھی کیا۔ اذا سبح الانسان تحذيرا من فعله وسلوكه وهذا لا حرج فيه اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئ انسان برائی کرتا تھا اور اس کی برائی سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اس کے برے عمل سے لوگوں کو بچانے کے لیے تنبیہ کے طور پر اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے لوگ تنبیہ لیں جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا پورا لیور خراب ہو گیا یہ خراب ہو گیا اسکن خراب ہو گئی پورے یعنی بیماری اس کا انجیکشن کے اثرات بھی نہیں ہو رہے اس کو دوا کے یہ حال ہو گیا اس کا آخری وقت بہت بری تکلیف سے موت ہوئی اب کوئی آدمی کہتے دیکھو, شراب پینے کے نقصانات ہیں فل آدمی کا ایسا حال ہوا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو یا پچھلی قوموں کے معاملات ہیں جیسا ہم آگے بھی دیکھیں گے تو کسی برائی سے بچانے کے لیے عمل کو مقصود بنا کر کسی کو برا کہا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کی برائی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا حال بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں خبردار ہوں اور تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی جیسے کوئی آدمی مر گیا کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا مفکر تھا اس نے ایسے ابکار پیچھے چھوڑے کہ اگر مسلمان ان کو اپنائیں گمراہ ہو جائیں بے دین ہو جائیں غلط تقیدے غلط اس نے تھیوری پیش کیا اور قرآن کی تحریف کر دی حدیثوں کا انکار کر دیا اور مر گیا لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے ایک طبقے میں اب وہ مر گیا اب اس کو غلط بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اس کی تعظیم کر کے لوگ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں اس کی ڈگری کی وجہ سے وہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی دنیوی اعتبار سے دینی اعتبار سے عالم بھی ہو سکتا ہے حالانکہ واقعی اس کو عالم نہیں کہا جائے گا کیونکہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا لیکن وہ گمراہ ہیں اس کے طبقے میں وہ عالم کہلاتا ہے اور اس کی کئی کتابیں ہیں اس کی تقریریں ہیں اور اس کا ایک اپنا حلقہ ہے لیکن وہ گمراہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس کے دھوکے میں آئیں تو اس کو اگر برا کہتے ہیں تاکہ اس کا حال واضح ہو کہ یہ گمراہ تھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیوں اس لیے کہ مقصود اس کو برا بولنا نہیں ہے مقصود لوگوں کو اس کے بارے میں بچانا ہے بتانا ہے اور ان کو بچانا ہے کہتے ہیں کہ وہ ادا سب ہو قبل دفنی فلا محدو رفیح فلاش ہاں کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی یعنی دفن سے پہلے اگر اس کی برائی کوئی کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ حبیش میں آیا ہے ابھی وہ دفن نہیں ہوا اس کے بارے میں برا بتاتا ہے کوئی بات تمبی کی کرتا ہے لوگوں سے تاکہ لوگ اس بارے میں واضح ان کو ہو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہتے کہ ہاد آگے چل کے کہتے ہیں ہاد الحدیف او مو مو لا شک کا ان انفیسن و التخصيص في الحالات الثلاث التي ذكرنا کہتے کہ ہیں یہ جو حدیث ہے اس کے عموم میں تخصیص ہے یہ حدیث مطلق نہیں ہے کسی بھی میت کو برا مت کہو ایسا نہیں ہے اس میں بعض مراد ہیں بعض کے بارے میں بنجائش ہے جیسا کہ تین باتیں یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے کہی کہ کسی کے عمل سے ڈرانے کے لیے کسی انسان کا حال بتانے کے لیے متنوع کرنے کے لیے تحریر کے طور پر اور دفن سے پہلے اس کی بھی گنجائش ہے فت دل جلال اقراب میں جلدو صفحہ نمبر 632 پریبات پر بات شیخ ابن وفیمی نے کہی ہے یہ جو تیسری بات کہی شیخ ابن وفیمی نے کہ دفن سے پہلے تو اس کی کیا دلیل ہے یوں ہی کہہ دی نہیں علماء جب بھی کچھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے الا یہ کہ واقعی ان سے خطا ہو وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور ہم سے بہتر تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک دلیل ہے جس میں دونوں باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اصل اس با... مسئلے میں تخصیص ہے یعنی کہ یہ عام ہے سبھی کے لیے منع ہے نہیں دوسرا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دفن سے پہلے آن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک روایت میں کہ جنازہ گزرا ایک روایت میں کہ آپ گزرے جنازے مر جنازہ خیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے پر سے گزرے اور صحابہ نے اس کی تعریف کی مرنے والے کی تعریف کی جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت آپ نے کہا پکی ہو گئی وجبت واجب ہو گئی واجب کا مطلب ہوتا ہے کنفرم ہونا عربی زبان میں واجب گرن سقوط کے ہوتے ہیں لیکن اس سے مطلب پکا ہونا استقرت فقال وجبت پھر اسی دن یا کب کسی اور دن آگے جا کر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ نے اس کی یعنی شر برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا اس کی برائی کی آپ نے کہا واجب ہو گئی فقال عمر جب لہ الجن تمہ شر و کیا... جب آپ نے کہا کہ یہ جس کے بارے میں تم نے تعریف کی تھی خیر تذکرہ ذکر خیر اس کا کیا اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا اس کے کی لیے جنت واجب ہوگی اور یہ جس کے ساتھ میں تم... جس کے تعلق سے تم نے برائی سے اس کا تذکرہ کیا اس کے کی لیے جہنم واجب ہوگی اور آپ نے فرمایا ان تم اللہ حفی الع تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے بعد میں مؤمنین کا تذکرہ بھی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین سماج میں نیک لوگ جب کسی کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کریں تو یہ غالب گمان اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کا معاملہ اچھا ہوگا اور اگر اس کا تذکرہ نیک لوگ برائی کے ساتھ کریں کیونکہ ان کے پاس شعور ہے دین کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پیمانہ ہے دینی وہ عدل کے ساتھ بولنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو علم اور عدل کے ساتھ بولیں جہل اور ظلم کے ساتھ نہیں عوام تو ایسی ہوتی ہے جہل کے ساتھ بولتی ہے اور طرف داری کے ساتھ بولتی ہے یا پھر تعصب کے ساتھ بولتی ہے نہیں علم والے علم والے دینی علم والے جب عدل کے ساتھ وہ بولیں تو اس انسان کا معاملہ بحق ممکن ہے کہ وہی ہو جو ہے بول ہیں خیر والا تو خیر شر والا تو شر پھر یہ اللہ کا معاملہ اللہ کس کے ساتھ گزر کرے اور کس کو سزا دے وہ اللہ ہی کا معاملہ ہے لیکن غالب گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی سے بتا دیا گیا لیکن ہم کو نہیں معلوم پڑتا ہے تو ایک انسان جس کے بارے میں صالحین اللہ والے نیک لوگ علماء فطلا اس طرح سے اگر اس کے بارے میں کہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ اچھا ہی ہوگا یا برا ہوگا تو یہاں پر آپ نے کہا وجبت یہاں پر نقطہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جنازے کی تعریف کی اور جنازے کی برائی کی یعنی اس شخص کی برائی کی آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم نے کیوں برائی کی اس کی تو اگر اس حدیث سے معنی لیے جائیں کہ جو مر گیا اس کو کچھ نہیں بولنا اس کے بارے میں برا نہیں بولنا تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو شیخ ابن نیمین رحمتہ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جنازہ دفن نہیں ہوا دفن ہونے سے پہلے اگر اس طرح سے کوئی کہتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے یہ بالکل واضح بات ہے تو اس تعلق سے امام القرطبی رحم اللہ نے بھی ایک بات کہی ہے کہتے ہیں کہ تین باتیں یہاں پر ہیں بلکہ چار باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں آخری بات کہتے ہیں کہ احدا کا نمست و مشہور غیبت فاسقی اس حدیث کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے آپ یہ بھی دیکھیں اس میں کہ ہم حادیث کو کیسے سمجھتے ہیں اہل علم نے اپنی کتابوں میں میں تو ٹکڑے ان کے بیان کرتا ہوں ورنہ لمبی ابحاس ان کی کتابوں میں ہوتی ہے جو شروع میں ہوتی ہے تو وہ عبارت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی جاتی جس سے آپ کو بات موٹی موٹی سمجھ میں آ جائے کہتے ہیں کہ اس حادیث کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے آپ نے اجازت دی کیوں اس کی برائی پر آپ خاموش رہے صاحبہ کے برا بولنے پر بھی جب کہ کی برائی نہیں کرنا چاہیے کہتے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی برائی کا اظہار کرتا تھا اور مشہور تھا اس برائی کے ساتھ اس لیے کہ سارے لوگ برا بول رہے ہیں اس کو تو اس کی برائی چھپی بھی نہیں تھی واحد تھی الگاہ کرنے والا تھا تو کہتے ہیں کہ فیقون ادال بابلہ عیبت علی فاسک تھی تو بہت ممکن ہے کہ یہ اسی بات سے ہو کہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی ہے یعنی فاسک کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے کہ کوئی آدمی ساری دنیا میں شراب بوتل لے کے گھومتا ہے اور آپ کا وہ آدمی شرابی تو سبھی جان رہے ہیں، آپ نے کس کے علم میں اضافہ تو اس کا تذکرہ اس برائی کے ساتھ جو خود لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو چھپائیں وہ خود تو دکھا رہا ہے لوگوں کو تو کہتے ایسے انسان کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں بہت ممکن ہے وہ انسان ایسا ہو نمبر دو وہ ثانیہ انا محمل قبل ہو کہتے ہیں کہ ہاد کما واد یق رہ یقرہ تو دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دفن سے پہلے کا معاملہ ہے اور جو منع کیا گیا ہے مرنے والوں کی برائی مت کرو یہ دفن کے بعد کا معاملہ ہو سکتا ہے تاکہ جو فاسق لوگ ہیں برے لوگ ہیں وہ کیا ہوں وہ اس سے واز پکڑیں کہ میں بھی اگر مر گیا تو میرے جنازے میری برائی کوئی کر دے گا میرے بارے میں تو ڈرے آدمی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برائی ہو سکتی سماج میں یہ ایسے ہی جیسے ایک عالم یا ایک سماج کا بڑا آدمی کسی بدایتی پر یا کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے پر جنازے کی نماز نہ پڑ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی آدمی اس کا قرض باقی رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھتے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے صاحب سے کہتے تم پڑھو بعد میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ جب بھی کوئی بغیر قرض ادا کیے مر جاتا تو آپ اپنی طرف سے قرض ادا کرتے تھے تو اس طرح سے کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کی نماز میں آدمی شریک نہیں ہو تو ایک اعتبار سے یہ تنقیدی ہوئی اس کے اوپر کہ اس لائق نہیں کہ اس کی جنازے میں ہم شریک ہوں تو اس طرح سے صالحین اللہ والے نیک لوگ علماء اس طرح سے جنازے میں شریک نہ ہوں یہ اسی باب سے ہے کہ دفن سے پہلے اس کے بارے میں کوئی آدمی بری بات کہے یہ نہیں کہ آپ کوشش کر کے کہیں ہی کہہ دے تو گنجائش اس طرح سے نکلتا ہے سے. کہتے تیسری بات یہ ہے یہ بھی ممکن ہے صحابت یا تیسری بات یہ بھی ممکن ہے جس کی برائی صحابہ نے کی جس کا شر کے ساتھ تذکرہ کیا جس کو برا کہا بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے ہو جس کے نفاق کی دلیلیں ظاہر ہو چکی ہوں اور کسی بنیاد پر صحابہ نے شہادت دی کہ یہ آدمی برا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے رہا ہو ولید صلی اللہ علیہ وسلم و جبت لہنار اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی لا تجب له النار. مسلمان کے لیے جہنم واجب نہیں ہوتی ہے وہ ہادہ ہوا مختار و ایاب اور قاضی نے یہ بات اس حدیث کے تعلق سے کہی ہے اَن عن سب عن چوتھی بات یہ بھی ممکن ہے کہ جو منع کیا ہے یہ حدیث بعد والی ہو حیس بعد والی ہو اور جو گنجائش ہے وہ پہلے کا حال ہو تو بعد میں منع ہو گیا یہ بھی ممکن ہے اور پہلے جائز رہا ہو تو یہ بھی ممکن ہے تو لما المفا ملخی سے کتاب مسلم اس میں یہ بات ابوالعباس القرطی نے کہی ہے یہ قرطبی وہ نہیں تفصیل والے ہیں یہ دوسرے قرطبی ہیں جو جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے تو اس میں یہ باتیں کہ ابن حجر رحم اللہ نے کہا کہ یہ جو آخری بات انہوں نے کہی منسوخ والی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ پہلے جائزہ بعد میں منع گیا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پہلے کا ہے یہ بعد کا ہے اگر آپ تقدیم و تاخیر بتاتے ہیں تب بھی ضروری نہیں کہ ناسخ صرف منسوخ کا معاملہ ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہوں جب تک تعارض اگر حدیثوں میں ہوتا ہے باتیں بظاہر ٹکراتی ہیں جب تک ان کو جمع کر کے مطلب لیا جا سکتا ہے کسی کو ریجیکٹ کیے بغیر دونوں کا مطلب لیا جا سکتا ہے تب تک کہ ہم اس کو نہ سکھ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اکثر ہو جاتا ہے ایسا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جمع نہیں ہو سکتا ہے تب جا کر اس کو شاز کرا دیا جاتا ہے یہاں اس وجہ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ منسوخ نہیں ہے اس وجہ سے بھی کہیں گے کیونکہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں پر لحظت کی آپ سبی اس کو جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتی ہیں انا ام حبیبتا و ام سلمتا ذکرتا کنیسة رأینہا بالحبشت فیہا تصاوینا حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسا کا تذکرہ کیا ایک چرچ کا تذکرہ کیا عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے معبد اس کو اس کو کنیسا کہتے ہیں تو اس کا تذکرہ کیا جو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں فیح تصاویر اس میں تصویریں تھیں پکچرس تھے اس کے اندر ف... یعنی صورتیں مورتیاں وغیرہ تھی اس کے اندر تصویریں تھیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اِنَّ أُولَائِكَ اِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ صَارِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک انسان مر جاتا تو وہ اس کی ایک تصویر بناتے بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا اس کی قبر پر مسجد بناتے وَصَ اور اس میں یہ مجسمے اور تصویریں بناتے ہیں فلا شراء اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں سب سے زیادہ شریر لوگ قیامت کے دن یہ ہوں گے اور امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے جنہوں نے یہ کام کیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا اور یہ یعنی بہت بات کی چیز ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے بخاری کتاب السلح حدیث نمبر چار سو ستائیس اور مسلم میں کتاب المساجد و میں یہ حدیث موجود ہے بلکہ ایک دم آخری وقت کی بات کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کالا لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح قميصه له على وجهه اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری وقت آیا وفات سے قبل پہلے پہلے تو آپ اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لیتے تھے فاذا تم بها كشفها عن وجهه جب آپ کو تھوڑی گھٹن محسوس ہوتی تو اپ چہرہ باہر نکالتے کپڑا ہٹا دیتے چہرے سے فقال وهو كذلك اپ اسی حال میں یہ کہہ رہے تھے لعنت اللہ على الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو صدقہ بنا لیا مسجد بنا لیا تائشہ فرماتی ہے ابن عباس بھی کہ يحذر ما صنعو آپ یہ جو لعنت کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عمل سے آپ لوگوں کو خبردار کریں درائیں تو یہ بھی حدیث بخاری کی ہے بخاری کتاب السلام حدیث نمبر 435 اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے مساجد و مواد میں تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ آخری وقت کی بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ نے قوم پر پوری قوم فرد ہیں بلکہ پوری قوم کی کو آپ نے لاہنت کی ان کے اوپر تو حالانکہ وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور بےآ ہی افراد کے بارے میں بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں جس کا وقت یہ نہیں ہے تو اس میں ہم کو ملتا ہے کہ یعنی آپ نے بعض برائیوں کی سے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بعض قوموں کی لوگوں کی برائی بیان کی ہے ابن حجر کہتے ہیں وہ وَأَصَحُ اسحمق وَأَصَحُ انات القفارفاقی یجوزو وکر مساوی تحویر تنویر کہتے کہ سب سے صحیح بات جو اس باب میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ چاہے کفار ہوں یا فساق ہوں کفار ہوں یا مسلمانوں میں سے فاسق لوگ ہوں ذکر ان کی برائی کا تذکرہ کرنا جائز ہے کیوں تحریر ہوم و تنفیر ہوم ان سے خبردار کرنے کے لیے اور ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے وہ قد اجم العلما جوازی جرمجر مینروا تھی آہیا ان و اموا اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے اجماع ہے کہ جو بھی حدیث کے روایت کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں یا مرے ہوئے ہوں ان کے ایپ کو بیان کرنا کیا ہے یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے یعنی اس کے جواز پر اتفاق ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو کہا, کہا کہ واجب ہے کیونکہ اس کے بغیر حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے حدیث کے اندر سب صحیح اور غیر صحیح سب شامل ہو جائے گا لہٰذا راویوں کا جھوٹ ان کی, ان کے بگاڑ کو بیان کرنا ضروری ہے تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ راویوں پر جرا کی جائے گی راویوں کی کمزوری کو اور ان کے ایب کو بیان کیا جائے گا چاہے وہ ایب حافظے کے اعتبار سے ہو میموری کے اعتبار سے ہو یا تقوا کے اعتبار سے ہو ان کا دیندار نہ ہونا یا ان کا بداطی ہونا بتانا ہو تو اس اعتبار سے راویوں کی چاہے دنیا سے جا چکے ہوں یا زندہ ہو اس کو بتانا ضروری ہے تو اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے تو معلوم ہے کہ وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کہ کے دیکھو جو لوگ دنیا سے چلے گئے فلانے ہمارے مولوی صاحب کو کیوں برا بولتے آپ کیونکہ وہ دنیا سے تو چلے گئے گئے نا اب ان کو برا مت بولو تو یہ الل اطلاق نہیں ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ یہ بات ابھی باقی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ پہلو اس کے ہیں के حتیٰ के بعض کو کو بھی کی کی بات حدیث میں آئی ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمننے کی کوشش کریں گے. اللہ محترم فرمائے. ابھی ازان نہیں ہوئی ہے میں باقی رہ گئے ہیں. اور اے اے اس لیے تھوڑا سا وقت مل گیا ہمارے پاس اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر تک رہوں شیخ کے درس میں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جدائے خرطہ فرمائے اور ابھی آخری حدیث کے تعلق سے جو شیخ نے گفتگو کی ہے بہت علمی اور تحقیقی گفتگو یہی اہل سنت الجماعت کا سلب صالح کے عقید و منہج کے جو حاملین ہیں ان کا یہ عقیدہ اور منہج ہے جس آدمی کی برائی منتشر ہو لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہوں اس آدمی کا نام لے کر کے بھی اور اس کی غلطیوں کو برائیوں کو بیان کرنا یہ واجبات میں سے ہے تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے پورے علماء جر و تعدیر گزرے ہیں امام بخاری امام ابن مدینی ابن مدینی امام احمدین امام احمد بن حنبل اور پوری ہمارے سامنے علماء جر و تعدیر کے لمبی فہرست ہے بڑے بڑے علماء جنہوں نے رواد پر جرح کیا اور اس جو بدعقیدہ لوگ پائے جاتے تھے ان سے مناظرہ کیا ان کی برائیوں کو ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کیونکہ یہ فرض ہے اور یہ مومنوں کی خیر خائی کے اندر شامل ہے امت کی خیر خائی میں کہ ہم ان کو گمراہی سے بچائیں صرف سارین کے عقید اور منحص پر قائم رکھیں لہذا یہ حدیث مطلق نہیں ہے بلکہ حدیث تخصیص صحیح میں جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے عقید اور منحج کی صلاح فرمائے اللہ تعالیٰ سرف سارین کے عقید اور منحظ پر ہم لوگوں قائم رکھے اور جیسا کہ کی اعلان کیا کہ ان آنے والا جو جمعہ ہے اس میں کیا نام ہے بتایا گیا ہے چار پچیس سے پانچ چھ پینتیس تک اور انڈیا میں چھ پانچ سے لے کر کے آٹھ بج کر کے پانچ منٹ تک ان شاء اللہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دن دن کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اصلاح فرمائے ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی ہے آج ہی ہم نے یہ گفتگو سنی ہے کل کوئی مسئلہ آئے گا ہم لوگ یہی حدیث پیش کہ اللہ کی رسول نے منع کیا ہے مردوں کو برا بھلا کہنے سے آپ کیوں کہتے ہیں حالانکہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اختصار کے ساتھ شیخ نے بات بتا دیا تو ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے اور ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے تو اللہ رب الامین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور عقید صلف اور منحص پر ہم سب کو قائم رکھا امین جزاک اللہ خیت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ